نسم خبر فاتوس اور وہ جہنمی کہیں گے اگر ہم نے رسولوں کی بات سنی ہوتی یا عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنمیوں میں نہ ہوتے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے جہنمیوں پر لانت ہے جہنمی اعتراف کریں گے کہ ہم نے رشد و ہدایت کے سارے راستے خود ہی اپنے آپ پر بند کر لیے تھے نہ ہم نے اللہ کی نازل کردہ آیتوں کو غور سے سنا اور نہ اپنی عقل کو کام ملا کر انہیں سمجھنے کی کوشش کی اور دنیا میں اس طرح دندناتے پھرے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے کہ جیسے ہمیں موت نہیں آئے گی اور ہمیں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا ہوگا لیکن اس اعتراف کا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ جہنمی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے اب ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے